को साथ नहीं रहता और दावे में यह शर्त होती है मुराजरा ने ये बकाया तैक्र का बात है तौर पर कि उसमें हुक्म जरूर आना चाहिए कि यह मैं फिर दबाता हूं जब मुनाजरा होगा इल्म यूरक बही कहती है तो अदावे इस बात में और दफिए ही और दफिए दलील ही माल असम مراضا وہ پد ہے جس میں دلیل کو بسنے کو دلیل سے ثابت کرنے کا طریقہ سکھایا جائے یا اس کی دلیل کو توڑنے کا طریقہ سکھایا جائے اس کو توڑنا کس طریقے سے ہے تو اس میں دو ہوتے ہیں ایک بد ہی ہوتا ہے مرادے کی تعریف آگے یہ لکھی ہے توجہ المتفا سے میں نے پھر نسبت میں نے شاید اظہار السواب کہ دونوں کی نیت یہ ہو کہ صحیح بات تلاش کرنی ہے اس کو مناظر کرتے ہیں تو اس میں اصولی ہی جو ہے ہر شکاؤں کی چار علتیں بتایا کرتے ہیں علمتیں سوریا علتیں تھیلیا علتیں بابیا علت غائیا بس یہ ٹیپ رکھی ہے ایک تو علت بادیا ہے کہ یہ کس سے بنی ہوئی ہے اس کا بادہ کیا ہے دوسرا یہ علت فادیا کے جس نے بنائی ہے وہ کس طرح اس کو بنایا ہے اس کے بنانا جو بنانے والے کا پھیل تھا تیسرا یہ کہ علت سوریا اب اس کی صورت اس ویس بوش سے الگ قسم کی ہے نا اس کی صورت کیا ہے پہچان کے لیے اور چوتھی علت گایا کہ اس کا غرض اور غائب مقصد کیا ہے تو برادرا جو ہے اس کی تعلیم جو انہوں نے کی ہے اس میں چاروں باتیں آ گئی علمت فالیہ ہے دونوں برادر جو کام کر رہے ہیں سوریہ ہے کہ سامنے جا کر ایک دوسرے کو بات سنا رہے ہیں اور بادیا یہ ہے وہ جو دلائل ہے کتابوں شبت وغیرہ اور علت غائیہ یہ ہے کہ دونوں کا مقصد اظہار شواب ہے اگر اظہار سواب مقصد رہو الزامے کا سب مقصد ہو تو اس کو بناظرا بھی کہتے ہیں گجاگرا کہتے ہیں بحث مشتراک پہ صاحب دے بنادرے میں بھی بحث ہے گجاگرے میں بھی بحث ہے لیکن بنادرے میں مقصد ہے اظہار ثواب دونوں کی نیت صحیح بات تک پہنچ رہا ہے اور مجازرے میں ہے دوسرے کو چپ رہا ہے بس الزام اور ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ جس میں نہ تو اظہارِ سوال مقصود ہو کہ بات پیش سردری ہے نہ ہی الزام قسم مقصود ہو بس اپنی علمی شیخی چوکی بگارنا ہے کہ نو سردی کے حضرت بھی پڑے ہوئے کچھ اس کو مقابلہ کرتے پرانے باب نے جہاں آئے تھے دعوت کا ذکر فرمایا ہے وہ دو علاس ویل ربے کا بل حکمت و موائدہ تل ہسنت و جاد بلتی تین چیزیں جانتی ہے ایک تو حکمت ایک معائضہ ہسنت اور ایک جدار ولاست حکمت تو ایسے دل نشیل دلائل کو کہتے ہیں ایسے عام فہم کہ جو سامنے سننے والے کے ذہن میں اترتے جین دن میں گھر کرتے جین آپ کا واسطہ دعوت میں تین قسم کے لوگوں سے ہی پڑے گا اتنے قسم کے لوگوں سے ایک وہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ دانشور کہتے ہیں ایک عوام اور ایک زدی پڑھے لکھے لوگ ہمیشہ دلیل سے قائل ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ درائم بیان کریں گے آپ قید دار وہ بات کو سمجھیں گے قبول کریں گے عوام جو ہے ان کے لیے دلیل کا کوئی فائدہ نہیں کچھ تقریر ہوتی دلیل والی ان کے لیے ان کے لیے ترغیب و ترغیب فضالی عوام کی ضرورت ہے کہ یہ کرو گے اتنا ثواب ملے گا یہ نہ کرو گے اتنی سزا ملے گی دیکھو تبدیلی نصاب نے سامنے کتنا کام کیا الحمد دفتروں میں مثالے پیچھے ہوئے عوام جو ہے وہ ان چیزوں سے قابو آتے ہیں ترغیب و ترہیب سے فضائر بیان کرنے سے درارے دمکانے سے ان کے سامنے آپ مزدی درائر بیان کریں گے تو وہ وہی کہیں گے پتا نہیں موری صاحب کیا کہتے رہے ان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں مجھے ایسے لطیفہ ہے نا کہ موری صاحب ذمہ دار تھے تو گزارے آئے تو انہوں نے شکایت کی کہ جس سال بارش نہیں ہوئی تو فصل ساری خراب ہو گئی بڑے ہم پریشان ہیں سنتے رہے تو آخر میں کہتے ہیں کیا ان سال تمہاری قسطیں تکاتر اوتار نہیں ہوا اب وہ بیچارے زیویدار ایک دوسرے کہتا کہ اچھا آؤ پھر آئے گی تو تمہارا تلاوت کروا رہے ہیں آپ تو بول رہے ہیں سراؤ سباد باہر میں کر باہر چلیں گے تو جو لوگ جو زبان دے ہو وہ کہتے ہیں کہ حج کرنے گیا تو نے بیوی کو گئی پھیر دیا اب وہاں تو عدالتوں میں عربی بولتے ہیں نا تو جو وکیل تھا وہ بیا گواہ کو یاد کرا رہا ہے کہ بھی اس نے کیا کہ ایسا جی چار موکے بارے تھے پانچ ترگے مارے تھے چار کو کہتے اربا پانچ کو کہتے خمسا یاد کراتا رہا کہ مرد کو کہنا ہاضا اور کو کہنا حاضی وہ بھی تیرا بہن یاد کروا ترا ادالت میں جب گئے تو جج نے پوچھا بعا شاید یہ ہے کہ دو بے گاڑی کہتا سے ہاضی کو ہاضا سے ہاضی کو اردا بکے وا کم سا لتا وہ بچارا جلد کیا سمجھے تو آپ اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ اس نے گواہی دو زبانوں میں دی ہے तो हमारा पंजाब का नबी का इनाम तीन जबानों में होता था <laughs> कभी उर्दू दरमियान में अरबी दरमियान में फारसी कभी कोई आ जाती कभी कोई आती तिरंगा इनाम त्रयागल क्लो वगैरह में है ना वो नेरी आ गई ना अंधेरी तो बिजली उस वक्त नहीं थी ना ये था गैस वगैरह होते थे तो कहीं वो गैस बुझ गए तो सिख था गार्ड خون کر رہے اوپر دی ڈیری از کمنگ دی ڈیری از اینڈ دی بتیاں آر گجنگ اینڈ دی نیا گارڈ از ناٹ ذمہ وہ یہ مرزا کا دیا ہے کہ نا گارڈ ہی تھا دس دن کے بعد موج دکھاتا ہوں دین یو ول گو ٹو امرتسر آئی بائل شاید کہاں سے شروع نام ہوتا ہے اور کہاں جا کر انتظام ختم ہوتا ہے تو یہ بیچارہ اس قسم کا آدمی تھا اب ماننے والوں کو بھی قربان چاہیے نا آخر اس دنیا میں ایسے بھی ہے جو آلہ تناسر کی پوجا کرتے ہیں تو جو میرے کی کرنے لگے پھر کون سی بات ہے دنیا میں ایسی ہے وہ بھی تو یہی کوئی تھا نا کن میں خاکی میرے پیارے میں <laughs> آدمزاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسادوں کی آر دیفا موری صاحب کا سنا ہے نا کہ پہلے جلسہ جہاں چروٹ کا اور یہ اکٹھے ہوتے تھے رب دیکھ مسلمان بھی ہر پڑوسی آ رہے ہیں جلسے میں کابیاری بھی آ رہے ہیں موری صاحب تھے وہ کہیں سٹیشن پر چائے پینے ہوتے گاڑی چل رہی اب بھاگے جی کوئی ڈبا سامنے آ گے. اس میں چلے گیا وہ تھا سارا کابیاروں کا अब जैसे सफर में तबलीगी जमात वाले छह नंबर गिरना शुरू कर देते ना इकट्ठे बैठे हो तो मैं छह नंबर याद कर ले तो वो भी अपने अपने खाब और मुकाश पे सुना रहे थे मुझे हजरत साहब मेरा साहब यूं मिले मुझे हजरत साहब यूं मिले ये मोरी साहब भी जा बैठे एक ने पूछा आप भी एम भी हैं हां बिल्कुल पक्का एम भी अच्छा دیکھا میں تو حضرت صاحب کی زیارت بھی کیا ہے صحابی ہو اچھا عجب بات ہے بھائی, بھائی خا <تصفح> بھی دیکھو ہو رہی ہے حضرت کی صحابی ہے <تصفح> تو آپ کو بھی کبھی حضرت ملے ہیں خواب میں دیکھیے ہمارا تو دھیان ہی ادھر رہتا ہے چوبیس گھنٹے بس آپ بند ہوئی اور حضرت کی زیارت ہو گئی پھر آپ بھی کوئی وکاش پسند آئے دیکھیے میں تو چپسوں کا ہے کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ میدانے قیامت قائم ہے حساب کتاب شروع ہے حساب کتاب ختم ہو گیا اعلان ہوا کہ کتاریں بنا لو سارے جنتی جنت میں رہے ہے تو سارے نبیوں کی امتی بنا بنانے لگے میں بھی ایک کتار میں کھڑا ہو گیا اب نبی چیک کر رہے ہیں اپنی اپنی امت کو تو میں پہلی قطار کی کھڑا تھا آخر سلام میں مجھے دیکھا تو مجھے دکا دے کے آگے کر دیا میں اگلی کتار بھی ہو گیا کہتا وہ نبی ہیں انہوں نے مجھے دھکا دیا میں اگلی کتار میں ہو گیا دکے کھاتا کھاتا کہتا میں آخری کتار میں پہنچ گیا اب میں دل میں ڈر بھی رہا ہوں کہ یار نہ کہیں یہاں سے نہ دھکا بھی جائے تو دیکھتا ہوں کہ رسول پاک سرسد تشریف لائے سب کو دے مجھے پوچھا تو کون ہے دریکا جی آپ کا بھی خادم اور حضرت وسیب عہد کا بھی خادم دو انہیں مجھے دکھا دیا کہ کیا اس کو تلاش کر لو کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ یاد نہ آگے تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن قسمت میری اچھی تھی دیکھا کہ حضرت تشریف لائے وسیف ہو سا میں نے بھاگ کی جاگ میں ان کا دکھ لو مضبوطی سے پکڑ لی جن کا حضرت ایک لاکھ چوبیس ہزار تک کے کھا کر ہوا آپ کا خدا کے لیے آج آپ نے مجھے دکھا دے انہوں نے دعوت چھوڑنا شروع کر دیا وہ کھیچا تاری میں کہتا میری آنکھ کھل گئی جو آنکھ کھلی تو ہاتھ حضرت صاحب پر تھے زبان پر یہ الحامی شیر تھا کر میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں دوں بچر کی جائے نفرت اور دل ساتوں کی آ تو بار ہاتھ جیسا نبی ویسے احتلامات ہوتے ہیں نا اب بیچارے کوئی اسی قسم کے خام نظر آتے ہوں گے ویسے میرے ایک شاگرد ہے گرزائد کے مناظر میں عبد الرحمان تو کبھی کبھی شاگرد بھی اس ساتھ سے لڑ پڑتا ہے نا ایک دن ہماری آپس میں لڑائی ہوگی لڑائی کس بات پر تھی وہ کہنے لگا کہ فرون جیسا کافر بھی اس نے ایک خواب سچا دیکھا تھا کہ میری حکومت تباہ ہونے والی ہے گرزے کا ایک کشپ اور خواب بھی سچا نہیں ہوا مرخا نہیں یہ بات تو صحیح نہیں ہے دو کشپ اس کے سچے ہیں میں تو مانتا ہوں کونسا میں نے کا ویسے دو کش سچی ہونے سے وہ سچا تو ثابت نہیں ہوگا کیونکہ پھر اور کا بھی تو خواب سچا ہوگا نا خود بھی لکھتا ہے کہ کنجری کا خواب بھی ہے نقت اسی رات سچا ہو سکتا ہے جب اس دن کروا کے ہو کہنے لگا جی دے کوئی کش سچا نہیں ہوگا میں نے کہا دو سچے ہوئے لاؤ تز کا وہ لے آیا میں نے پہلا دکھالا वह सोया सुहा सोया सोया पखाने में गिर गया <laughs> तो लरिका गिरजे की मौत कटी में नहीं आई देखो यह कशो बिल्कुल सही हुआ है लेकिन हां ये तो सही हो गया है <laughs> लरिका फिर तू क्यों कहता है कि सही नहीं हुआ इसका कशो कोई नहीं देखो सच्चे और झूठे में कितना फर्क होता دوسرا نسلام کے پیاس بغیر پوچھے تھے اسرائیل آگا گیا تھا پڑ بارا سچے تھے نا ایجاد لے کر آتے ہیں اسرائیل نسل کی اور یہاں استجے کی بہت بھی تھی کرنے اسی طرح کے اسی طرح پیش کرنے جاتے ہیں گندے کو گندگی میں پیش کرنے جاتے جا اچھا ایک ہو گیا دوسرا میرے خاصا دیکھو تذکرے میں لکھا ہے کہ میں نے کشپ میں دیکھا ایک جنگل میں بیٹھا ہوں اور میرے ارد گرد کنزیر ہی کنزیر اکٹھے ہی ہے میرے خاصا آپ کو کابیا نہیں کی کنزیر ہونے میں شک ہے جتنے بھی مرزے پر ایمان لائے اس کے گرد اکٹھے ہوئے ساری کنزیر ہیں تو گرز صاحب کا یہ کشپ بھی صحیح ہوا ہے تو بہرحال آپ بے شک ناراض ہو لیکن دو اس کے صحیح ہوئے ہیں جی تو جس کا کچھ کچھ صحیح ہو جائے مانگ تو لینا چاہیے نا تو یہ کر رہا تھا کہ مجادلہ کسی کہتے ہیں اظہار ثواب نہ ہو مقابلہ کسی کہتے ہیں نہ الزام خسم مقصود ہو نہ اظہار ثواب تو کیونکہ مناظرے کا حکم بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا الناظر تو پھر علم دوسرا دن حق عمارت ہو علمی دلائل سے مناظرہ کرنا حق کی حمایت کے لیے پرو یہ عبادت ہے جیسے عبادت میں تقسیم ہوتی ہے فرض کفایا اور فرض عہد کی اگر ایک آدمی ایک علاقے میں ایسا ہے کہ وہی وہ مناظرہ کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا اس پر فرض عد ہوتا ہے اور اگر اور کوئی بھی کر سکتا ہو تو پھر فرضے کی وجہ ہے کہ جو اس کو پورا کر دے گا چلو باقی اسے برا ٹل گیا اور اگر ایک ہی آدمی علاقے میں ہے اور صرف وہی مناظرہ کر سکتا ہے تو اس پر تو فرض ہے جا کے وہ ان سے مناظرہ کرے کا دیا تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں شبات نہ ڈالے والے آج شناسط حرام تین قسم کا مناظرہ حرام ہے لیکار مسلم جس میں مسلمان کو زلیل کرنا مقصود ہو اور اظہار علم یا اپنی علمی شیخی بتانا مقصود ہو اور نین دنیا اور مالم اور قبول پیسے دینے مقصود ہو کہ اتنے پیسے دو پھر مناظرہ کرو گا مال اکٹھا کرنا مقصود ہو یا شہرت مقصود ہو یہ تین نیتیں جو ہیں مناظرے میں حرام ہے اسی طرح واض کے بارے میں لکھتے ہیں اتکیر والنا واض و اتحاد سنت الانبیاء وال کے بمبر پر بیٹھ کر واد کرنا اس لیے کہ لوگوں کو نصیحت ہو ان کو فائدہ پہنچے یہ انبیاء السلام اور خدا کے رسولوں کی سنت اور ان کا طریقہ ہے والے ریاست ان مالن اور قبول آمد ان میں ضلالت یہود اور پیسے کمانے کے لیے واضح کرنا یا شہرت حاصل کرنے کے لیے وار کرنا فرمایا یہ یہودیوں کی گمراہیوں میں سے عیسائیوں کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے تو اس لیے نیت صحیح ہوگی تو فالو صحیح میں لگا لگا اگر نیت ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں دیکھی برباد گناہ لازم کا مستقب ہوگا ایسا مناظرہ کرنا اربئی مدس بات ان حکم میں دلیل یا بھی تب بھی بدھئی وہ ہوتا ہے جو کسی حکم کے اس بات کے لیے دلیل پیش کرتے مناظرے میں حکم ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے واجب ہے سنت ہے حرام ہے بکرو ہے کفر ہے ایمان ہے جب تک حکم نالے میں نہیں لکھا جائے گا اس وقت تک وہ دامہ مکمل نہیں ہے اور یہی حکم باطل پرستوں کے لیے لکھنا مشکل ہوتا ہے حکم لکھنے کے بعد پھر حکم کی تعریف کروائی جائے گی کسی چیز کو سنت لکھا بھی سدت کی تعریف لکھو کیا ہے پھر یہ سنت کے ثبوت کا طریقہ کیا ہے اصول میں یہ طریقہ لکھوانے کے بعد بات چیت شروع ہوگی بات کرنے کے بعد تو پھر بات نتیجہ خیز ہوگی اور اگر جو سنت کا سورت کی تعریف نہیں آتی نہ سننے والوں کو آتی ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں نقصان ہوگا کیونکہ ساب ہی تین قسم کے ہوگی کتنی قسم کے ایک تو آپ کے ساتھ وہ تو آپ غلط بھی کہیں گے کہ زندہ باد زندہ باد ایک دوسرے برادر کے ساتھی وہ اس کو کہیں گے زندہ باد زندہ باد اور تیسرے بیچارے جو خالی اس دین بیٹھے ہیں وہ دونوں سے مترفر ہو جائے گا کہتے ہیں وہ بھی ایسے ہی وہ بھی ایسے ہی کیونکہ بات ماں سامنے آئی نہیں سر تو اس لیے حکم کی وضاحت اس کا درجہ سامنے ہو کہ یہ ایمان کفر کا مسئلہ ہے اس قسم کا مسئلہ ہے نف یہ ایمان اور ناقز اور مارزد شاعر مناظر اس کو کہتے ہیں جو اس کی اور دلیل کی نفی کر رہا ہو اور سوال کی تین ہی قسمیں ہیں مانے ثبوت کا انکار کرنا ناقد دلالت کا انکار کرنا اور معارے نا پیش کرنا کہ بھائی دلیلوں میں تارز ہے پہلے یہ ختم کرو پھر آگے چلے اداوا ماہ یش تمل کو ان مقصود اس بات ہو کہ دلیلوں جہاز بھی تبدی ہے تو اس لیے آگے کچھ انہوں نے نصیحتیں بھی لکھی ہے مناظرے میں جلد بازی کبھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جلد بازی میں بات واضح نہیں ہوتی اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جب بات واضح نہ ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے مناظرے میں یہ نہیں چاہیے کہ جلدی جلدی اس کو ختم کیا جائے اختصار بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ لمبائی بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کتا جائے چلو جی جان چھوڑو یہ تو فیصلہ نہیں ہو رہا چلتے ہیں اور کل الفاظ غریبا ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جس میں یہ ہو یا لوگ اور اس کے مر ہی نہ جان ہو اس قسم کے استعمال نہ کرے اور اصل زبر مسلے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے نہ زیادہ ہسے کیونکہ یہ سفہا کا کام ہے اور وہ اپنی جہالت کو اس سے چھپانا چاہتے ہیں جو بہت بڑا علامہ ہو اس کے ساتھ منازع کرنے کی کوشش اگر چھوٹا آدمی نہ کرے کیونکہ بعض اوقات ایک آدمی کا روگ ہوتا ہے روگ کے وقت طبیعت چلتی نہیں جب کسی سے مروب ہو تو پھر طبیعت چلتی رہی اب طبیعت نہ چلنے سے शिकस्त हो जाएगी तो अब यह नहीं होगा कि तबीयत नहीं के लिए होगा कि मसला गलत है ज्यादा प्यास ना हो ज्यादा भोग ना हो क्योंकि प्यास का गरबा हो भोग का गरबा हो या ज्यादा ही अब करना बात जाता है और जो खाया हुआ है वो गले भी आ रहा है ज्यादा खाया हुआ है तो इससे भी अकल जो सही काम नहीं करती اور غصے میں بالکل نہ آئے غصہ گزارنے کا دشمن ہوتا ہے کیونکہ غصے سے کئی باتیں بھول جاتی ہیں اس وقت مخالف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو غصہ دلا دو کیونکہ پھر غصے میں غصہ تو ایک آگ ہے نا جو ذہن کی باتوں کو جلا دیتی ہے آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح حساب کی بنیادی کہنے دو ہی ہے ی طریقے سے ہمارے دو مقاصد ہیں ایک یہ کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے ایک یہ ہے کہ ہم نقصان سے ہم بچ جائیں تو اللہ نے ہمیں دو قوتیں دی ہیں ایک کا نام غزب ہے ایک کا نام شاوت ہے شاوت اس لیے ہے کہ ہم اپنے مفادات حاصل کر سکیں اور غزب اس لیے ہے اپنے سے اپنا ذر اور دکھ کو دور کر سکے پھر شام کے لیے دو ہی دی ہے ایک شب تتد ایک شام ت فرج شب تتن ہے بقائے اصل کے لیے تاکہ زندہ رہے جتنی دیر ہمارا پر رہا ملتا رہے اور شاہ فرض شا ت فرج ہے بقائے نسل کے لیے تاکہ ہماری نسل ہمارے پاس زیادہ رہے تو دو شاپتی اللہ نے دی ہے شاپ بدن اب اگر ہمیں خود کھانے کا شوق نہ ہوتا اور کوئی کہتا کہ یہ ایک پاؤں چیز پیٹ میں باندھ لو تو ہم باندھتے اب کھانے کا شوق ہے ہم کہتے دو نہ لاؤ چار لاؤ اپنا شوق پورا ہو رہا ہے اسی طرح اگر شاپ فرض نہ ہوتی تو کوئی ایک علاقہ چھوڑ کر لڑکی کہیں جاتی یا یہ دنیا آباد ہو سکتی اب ہم اپنا شوق اسا پورا کر رہے ہیں لاکی دریا بات ہوتی جا رہی چاٹ ہی ایسی لگا دی گئی ہے تو ایک چاٹ لگائی گئی ہے بس بقائے اثر کے لیے کہ ہماری جتنی زندگی ہے اس کے لیے ہمیں خوراک اور پٹرول کی ضرورت ہے تو یہ بھی چاٹ لگا دی ہمیں خود شوق ہے تلاش کرتے پھرتے کہ چیز ملے کھانے کو کوئی اور اگر شوق نہ ہوتا تو پھر آدمی کو کھاتا کچھ کوئی بوجھ ڈالتا اپنے پیٹ میں یہ اللہ تبارک مادے نظام ہی اسی قسم کا رکھا ہے تو یہی ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ کئی مردہ نہ ہو اسے کوئی پریشانی نہ ہو مناظر کے وقت کیونکہ پریشانی کے انداز میں ذہن جو ہے یہ صحیح کام نہیں کرتا حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قاضی اس وقت بالکل فیصلہ نہ دے جب وہ غصے کی حالت میں ہو اور اسی پر کو کہا نے پھر یہ بھی زیادہ کیا ہے کہ جیسے غصے کی حالت میں عقل پورا کام نہیں کرتی بہت بھوک لگی ہو پھر بھی پورا کام نہیں کرتی جیسے حدیث پاک بھی آتا ہے کہ پیشاب پکھانے کا زور ہو تو نمازنا پڑھو پہلے غصے بارے لو کیونکہ دھیان ادھر ہی رہے گا دا. تو مقصد یہی ہے خلاصہ کہ بحث کا ایک کو دعوی بالکل واضح ہونا چاہیے پھر دلیل کی پابندی ہونی چاہیے کہ دلیل کون سی یہ مانتا ہے کون سی نہیں مانتا اور مناظرے کے وقت طبیعت حاضر ہونی چاہیے کوئی پریشانی اور مرار یا دباؤ نہیں ہونا چاہیے اگر اس صحیح طریقے سے کوئی مناظرہ کیا جائے تو یقیناً وہ مناظرہ نتیجہ خیز ہوتا ہے اور اگر اسی ایک ہی سو کے کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں تو پھر اس کے لیے تو وہی ہے شور شر ہوتا ہے ایسے مناظروں کا فائدہ نہیں نقصان ہوتا ہے کیونکہ ایسے مناظروں سے یہ تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ دس بے دین آدمی دیندار بن جائے یہ ہو سکتا ہے کہ دو دین دیندار ناراض ہو جائے کہ مولویوں کا کام یہی رہے گا لڑتے رہتے ہیں ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیتے تو اس لیے مناظرہ جو ہے ٹھیک ہے میں نے بھی تھا کہ تیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے ان کے سامنے دلائل سے بات ہونی چاہیے عوام <تصفح> <تصفح> ان کے سامنے ترغیب و تریب فضائل ایک دماغ سے رہے کو بس وہ تیار ہے ان کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ان میں سیٹ پیدا ہو جاتی ہے کام کرنے کی اور تیسری ہوتے ہیں زدی تو ان کو زیادہ بو نہیں لگانا چاہیے ان کو جواب بخص دے جس سے اس کی زبان بند ہو جائے تاکہ آگے نہ چل سکے تو اس لیے یہ جو مجاگرا ہے یہ بھی ضرورت کے وقت جائز رکھا گیا الزامی جواب اس کو دیا جائے جس سے وہ خاموش ہو جائے تو الزام قسم تیسرے نمبر پر ہمارے یہاں ہے بادل پرست پھر کے صرف الزام پر لیتے ہی جاتے اپنے سے کرتے رہے مرادہ دلیل تو ان کے پاس ہوتی نہیں تھا ان کے پاس حق ہوتا ہے سواب ہوتا ہی نہیں تو اس کے لیے وہ دلیل کہاں سے لائیں گے اس لیے باطل پرت پھر صرف الزام تراشی پانی رہتے ہیں کہ یور لکھا ہے جی گنا کتاب میں یوں لکھا ہے تم یوں کہتے ہو تم جوں کہتے, جو کہتے ہو ہمارے ہاں جو دلال ہے بل آسن یہ تیسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر ہم ان کو بری دعوت دیں گے درائم جہاں کریں گے یا و وسیعت کریں گے ان کو اب ہمارا طریقہ بالکل الٹ ہوتا ہے جب تک آدمی خالی و ذہن ہے ہم کبھی نہیں کوشش کرتے کہ اس کو بات سمجھانے میں اس کے دفتر میں کامیابی ہے کہیں اس کو خراب نہ کریں جب وہ خالی و ذہن ہے جب ہم اس پر محنت کریں گے ہماری محنت کا فائدہ ہوگا جب خدا دکھاستہ وہ قابیا نہیں ہو جاتا ہے پھر ہم پورے شہر والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اب وہ سمجھتا ہے کہ پتا نہیں میں کیا بن گیا ہوں سارے میرے پیچھے لگ گئے ہیں اب اس کا زیر بھرا ہوا ہے اب وہ آپ کی بات جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا پہلا خالی ہو تو پھر ہی قبول کریں حضرت پیرانے پیر رحمت اللہ لیا کے پاس ایک مرید آیا کئی سال رہا ایک اور آیا چند دنوں میں اس کو خلافت بھی بھیج دیا یہ جو زیادہ دیر رہا تھا اس نے کہا کہ حضرت وہ جلدی آگے فارغ ہو گیا اور میں اتنے سالوں سے بیٹھا ہوں تین پیالے بگائے ایک میں دودھ تھا بڑا ہوا ایک میں پانی تھا ایک خالی تھا فرمایا پہلے اس دودھ کو خالی پیالے جو الٹ دیا وہ بھر گیا فرمایا وہ ہوا ہوا سے خالی برتن لے کر آیا تھا وہ میں نے بھر دیا اس کا اسے <laughs> <laughs> کہا کہ ت یہ جو ہے نا دودھ یہ پانی والے پیالے میں ڈال دے پانی گرے نہ اب سارا پیالہ دودھ کہاں جائے وہاں یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا کہ کچھ میں ابھی ادا نہیں ادانیت اسی طرح ہے یہ پانی گرانے کے بعد ہی دودھ اس میں ڈالا جائے گا نا इसलिए हम उस वक्त कोष्ट करते जब उसका जेल खाली होता है हाल ही के हमें पता है कि इसका टीचर कार्यालय है इसका अफसर कार्यालय है इसका छाथी कार्य है जब वो कार्ययादि हो जाता है फिर कराची और बुल्तान तक हत मेरे को हाथ लिखे जाते हैं जी यू हो गया है जी वो हो गया जी ऐसा हो गया जी वो बाल भेजो जी करो नहीं इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है जब हमें पता है तो हमें बाकायदा उसको प्यार करना चाहिए